محمد الرسول اللہ اسی طرح نبی پاک حضرت محمد کریم علیہ الصلاۃ کے فراہمی اور آپ کے ملحیات آپ کے احکامات وہ بھی میرے لیے باجب الاماع اور باجب القاعت ہوگی جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میں اسے مان لوں گا اور جس بات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روکیں گے میں اس بات سے رک جاؤں گا یہ ہے کلمے کا مانا کہ پابندی کا اقرار ایک ضابطے کے اندر رہنے کا اعلان اگر کوئی جلد اس پابندی کے اقرار اور اعتراف کے بعد اس ضابطے کے نظام کے اوقات کے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 کہ اس نے ضابطے کی نظام کی پابندی اور پیروی اختیار نہیں اس کے برعکس اگر کوئی شخص اس ضابطے کے ماننے کا اقرار ہی نہیں کرتا وہ اشارا مجرم ہے کہ اس نے ابتدا میں اس ضابطے کو تسلیم ہی نہیں کیا اس لیے اس نظام کے احکامات اس پر لاگو ہی نہیں ہوئے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 کہ جو لوگ ایمان لائے اور اسلام کے مکمل ضابطے کو تسلیم کیا یہ لوگ حساب و کتاب کے بعد جنت الفردوس کے مالک بن جائیں گے وہ جنت کہ جس کا سب سے ہلکا درجہ اس شخص کو ملے گا جس کی دنیا میں سب سے کم نیٹیاں ہوئی اور امام کائنات نے فرمایا تو اتنی بڑی جنت ملے گی اتنا بڑا باغ ملے گا کہ ان باغوں کے اندر سوار ہو کر گزرتا رہے ستر سال لگ جائیں گے باغ ختم نہیں ہوں گے یہ وہ ہے جو مومن کافروں کے لیے ارشاد کیا کہ اللہ رب العزت کافروں کو جہنم نیب کرے اور جہنم وہ ہے جس کی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 یہ جہنگم کا اگنا دہی نزا کافروں کے لیے لیکن وہ محبت جس نے اسلام کے اختیار کرنے کا اعلان کیا خدا رسول کے حکام کی پابندی کا اقرار کیا پھر اس نے اسلام کو مکمل طور پر اختیار نہیں کیا اس کی سزا کیا ہوگی فرمائے ان المافینہ یا فرق اللہ پال نور ولند تجرح نصیرہ کابلوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا لیکن اپنی زبان اور اپنے عمل کے اندر دئی پیدا کرنے والے گنافوں کو جہنم کی طے کے نیچے رکھا جائے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول جہنم کی پاتال کیا ہے جہنم کی تہ کیا ہے فرمایا جہنم کی کہنے اور جہنم میں اتنا فاصلہ ہے کہ اگر ستر سال تک آدمی نیچا گرتا رہے تو جہنم کی طے ہمیں نہیں پہنچ سکتا ہے منافع جہنم کی تح کیسا رکھا جائے لوگوں منافق کسے کہتے ہیں منافق اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد اسلام کے مکمل ضابطے اور نظام کو تقلیم نہیں کرتا اپنے عمل سے اس کی تقریب کرتا ہے اللہ کی توحید کو مانا نبی کی رسالت کو تقلیم کیا نماز نہیں پڑھی نماز پڑھی روزہ نہیں رکھا روزہ رکھا رکھا ادا نہیں چاروں کام کیے نماز بھی پڑی توحید اور رسالت کا اقرار بھی کیا زکام بھی ادا کی روزہ بھی رکھا اس استعمال کے باوجود حج نہیں کیا یہ بندہ بھی اپنا کیا, کیا ہے اس نے اس کو اسلام نہیں سمجھا جسے محمد الرسول اللہ نے اسلام قرار دیا بلکہ اس نے اپنے آپ کو اسلام کیا نے اپنی مرضی کو اور خدا بندے عالم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد کیا ہے ارا عیسا منصا خزا الہ ہوا اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے کوئی مشرق نہیں جو غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا اللہ کو چھوڑ کر دوسری درگاہوں میں چھٹا رب کی بارجہ سے ہٹ کر غیر اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلاتا بلکہ وہ بھی مشرک ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا جس نے اپنی من کی چاقوں کو اللہ کا مصر بلاتا ہے علی ہیال سلاؤ علی للاؤ من اس کا نماز کے لیے آنے کو نہیں چاہتا اس کا من نماز کو آنے کو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 حد کے لیے پیسے موجود ہیں لیکن من نہیں چاہتا خدا وندے عالم نے ایسے بندے کے بارے میں قرآن میں کہو ارے ایسا من اتنا کر دو الاو یہ وہ ہے جس نے خدا کے حکم کو چھوڑ کر اپنے من کو اپنا خدا بنا لیا اپنی نقدی خواہش کو اپنا رب بنا لیا اور میں اس کا حشر بھی قیامت کے دن مشرقوں کے ساتھ ہوگا کیوں اس نے اللہ کی نہیں من کی مانی ہے اور دوستو اسی لیے میں آپ کو ایمانداری کے ساتھ دیاانتداری کے ساتھ سچا مسئلہ بتلاتا ہوں لوگ کہتے ہیں چلو جی چار نوازی زیادہ آج آگے ہے رمضان میں خوش ہو جاؤ ان کو خوش کر دو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 اس کے کون نماز کا سواب اس کے نام آیا میں درج نہیں ہوگا جو آدمی لماز پڑھتا ہے رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے زکات نہیں دیتا یا زکات کے اندر ڈنڈی مارتا ہے زکات کے اندر دھوکا کرتا ہے اللہ سے ایسے آدمی کو نہماز کا فائدہ نہ روزے کا فائدہ بے وجہ اپنی جان کو جو خم میں ڈالے ہو جو آدمی یہ تینوں قرض کرتا ہوں توحید اور اس کا اقرار بھی کرتا لیکن استعاد کے باوجود حج کی نیت اور خواہش نہیں رکھتا تو چلیے کوشش نہیں کرتا سن لو یہ سب تھے اسلام کے پانچوں فریدوں میں تھے سب سے کم تر درجے کا فریضہ ہے اس لحاظ سے کہ بہت سے لوگوں پر حج فرض بھی نہیں ہے نماز سے کوئی بھی مستفنا روزے سے کوئی بھی مستفنا زکات سے ہر وقت جس کے پاس صرف دو ہزار روپیہ ہو وہ مستفنا حج سے بہت سے لوگ بے بےشمار مخلوق ایسی ہے جس سے حج فرض ہی اس کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعمال کے باوجود اگر کوئی شخص آج کا ارادہ نہیں کرتا فرمایا اللہ کو اس کے بارے میں کوئی فرما نہیں چاہے یہودی ہو کے مر جائے چاہے عیسائی ہو کے مر جائے یہ ایسا پرندہ جو پہلے تینوں تینو پرندوں کے مقابلے میں نسبتن کم کرے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 یا کھل کر ایک کمر کا اخلاق ہے یہ کیا ہے جس کو جی جا کر لیا اور لوگ کیا کہتے ہیں ایسا ہی بڑی سب کا رات کرتا ہے بڑی سکتا کا رات روزہ کبھی رکھا ایسے آدمی کا کوئی سب کا نہیں بڑا روزہ پبندی سے رکھتا ہے کبھی سے کاف نہیں دی ایسے آدمی کا کوئی روزہ نہیں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 لوگو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو اور میں نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ روزہ نماز دکھا حج اور اس کے ساتھ توحید اور رسالت کا اقرار یہ پانچوں چیزیں ہوں تو آدمی مسلمان کہلانے کا حق رکھتا اگر مسلمان کہلانے کا حق بھی رکھتا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے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 ایسے آدمی کا کیا ہے ایسا آدمی شرم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاجیوں کی سطح میں اٹھایا جائے گا اور اس کے حج نہ کرنے کا گنا اس حکومت کے اثر ہے جس نے اس کو حج کی سہولت فراہم وہ اللہ کے ہماری گما قیامت کے دن ان اللہ وہ حج کرنے والوں میں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 آپ نے فرمایا مال لٹاتے ہوئے ایک بڑا تین حصے سے زیادہ مال نہ لٹاؤ دو بڑا تین حصہ اتنا لوگوں کو یقین تھا لا محمد الرس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اللہ کی راہ میں خیراب کرتے ہوئے کوئی آدمی ایک بڑا تین سے زیادہ اپنا مال خیرا روکا کیا اس کے صحابہ اتنے مطمئن اتنا ان کے ذہنوں میں دکھتا ہو گیا تھا یہ عقیدہ کہ جب رب نے دیا ہے اس نے مانگا ہے کہ اس کی بارگاہ میں ہمیں لوٹانے میں کون سی دقت ہے وہ اور دیکھے گا اس قدر صحابہ کے اندر جوش ہے اور ان کا عقیدہ زندگی کے تمام معاملات میں اسی طرح اسی طرح کا عقیدہ تھا چھوڑ دو گھومنے کی اسی طرح کا عقیدہ تھا ان کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلو کیا کر ایک حدیث میں آیا ہے ایک انسان نبی کا صحابی عورت بھی صحابی مرد بھی صحابی کتنے خوش نقیب تھے وہ بیویاں بھی نبی کی صحابی مرد بھی نبی کے صحابی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بیٹا موت ہو گیا ایک ہی بیٹا تھا اکلوٹا بچہ فوت ہو گیا رات کے وقت خامد آیا بیوی نے دیکھا تھکا ہوا ہے پریشان مصیبتوں کا مارا ہوا آیا ہے بیٹے کی پوتیدگی کی خبر دوں گی پریشان پہ جاؤں پوری رات خبر نہیں دی آرام سے سوئے صبح اٹھے عقیدے کی کس طرح درستی ہوئی بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے اللہ کے بندے تو مجھے ایک مسئلہ تو متلا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 ابھی اس کے لموں سے الفان نہیں نکلے گے کہ میں اس کی امانت اسے واپس لوٹا دوں گا کہنے لگی پھر سنو رات اللہ نے بچے کی صورت میں جو امانت ہم کو دی تھی اس نے مانگ لی وہ واپس لے لیا ہے اتنا ایمان اتنا افسان اللہ ہو اکبر صاحب کہتا ہے میرا دل پھٹ گیا کہ میرا بیٹا رات بہت ہو چکا نے مجھے بتلائی شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بار گاہ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات یہ حادثہ ہوا میری بیوی نے مجھ کو خبر ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے آپ نے فرمایا تیری بیوی اللہ کی نیکوکار کار بندی اس کے دل میں ایمان لاس ہو چکا اور اس ایمان کے بدلے میں اللہ تجھے واپس جاتا فرمائے گا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 اور اللہ کی توحید پر یقین لیا پے تنگ مالک سارے عمل بے کار کسی عمل کا کوئی فائدہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں عقیدہ توحید کا ادا کر رکھا اب اس شکر کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی اللہ کی بارگاہ سے ہٹنا گوارا نہ کرو محمد الرسول اللہ کی رسالت پر ہی نام رکھو اور محمد الرسول اللہ کی رسالت پر ایمان کا مانا کیا ہے اس کا مانا یہ ہے کہ ساری خدائی ایک طرف اکیلا مستفیٰ ایک طرف ساری خدائی کی بات کو ٹکرا دو محمد کی بات پہ آنچ نہ آنے پائے صلّہ ہو یہ مانا ہے تو ہمیں وہ رسالت کا آئے کو ادا کرو لگا دو روزے رکھو حج کی اللہ نے تو ایک ہے حج کی نیت سے کمر بانو قیامت کے دل اللہ کی بارگاہ میں سر شروع ہو جاؤ گے اس بدوی کی طرح جو دیہاتی جنگلی آدمی جس کو بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا تھا نبی پاک کی خدمت میں ہارو آ کے کہتا کیا ہے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بھی نہیں لایا اسلام بھی ابھی قبول نہیں کیا کہنے لگا میں نے سنا ہے تو کہتا ہے اللہ ایک ہے آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے بالکل بھی آپ یاد نہیں یام محمد کہتے اس نے پارا چل اللہ ہو چل لو یہ مسئلہ بھی یاد رکھو یا محمد کہتے پکارنا نبی کو جائز نہیں ہے حرام ہے لا سا جالو ندار رسول دعار رسول کا دعا عبادت باد کوئی آدمی اس طرح میرے محبوب کو نہ پکارے جس طرح آپس نے ایک دوسرے کو پکارا کل لگا ہو یار لوگوں نے ہماری مکالفت کی وجہ سے کہا اصل یام محمد پہن ہے اسیام محمد بابیاں سردے رہے ہیں تو ہمارا کیا ہے اگر تم نے پران کی مکالفت کرنی ہے تو کرتے رہو ہم تمہیں کس طرح بات رکھتے ہم تو سمجھا ہی سکتے ہرش والے نے آسمان سے بھی لاگے کہو لا کا جالو دعا وسود کا دعا ہے باز کم بازا اور کوئی آدمی میرے محبوب کو اس طرح نہ پکارے جس طرح ایک دوسرے کو آپس میں پکارے